سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي شرح لي صدري ويسر لي أمري وحذل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفقه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات اصحاب اس کائنات میں ہمارے لیے صرف ایک کی سہارا ہے اور وہ ہمارے پروردگار کا سہارا ہے دنیا میں بھی عالم برسخ میں بھی اور قیامت کے دن بھی اسی لیے جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمایا کرتے تھے ولا تکلنی الا نس کی اے اللہ مجھے ایک پل کے لیے ایک لمحے یا لہدے کے لیے اپنی رحمت سے اپنی رحمت کے سہارے سے دور نہ کرنا مجھے میرے سپرد نہ کر دینا بلکہ ہمیشہ اپنی رحمت کے سہارے پر قائم رکھنا اللہ رب العزت اگر ہمارے ساتھ ہو اور پوری دنیا ہمارا ساتھ چھوڑ دے تو ہمارے پاس سب کچھ ہے اور اگر اللہ رب العزت ساتھ نہیں ہے اور چاروں برو آزموں کے بادشاہت ہمارے پاس ہو تو ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہم فقیر اور قلاش ہیں بالکل دست اور مسکین ہیں تو صرف اللہ رب العزت کا سہارا ہی اصل سہارا ہے دنیا میں بھی اور مرنے کے بعد بھی اور قیامت کے دن بھی اسی سہارے کو تلاش کیجیے اور اسی سہارے پر اپنا سب کچھ ڈال دیجیے یہی طرح حقیقت سعادت کی ایک بنیاد ہے اللہ رب العزت کا سہارا اگر ساتھ ہے اللہ تعالی اگر ساتھ ہے تو پھر دونوں جہانوں کی سعادت حاصل ہے اور موجود ہے اور اگر یہ سہارا ساتھ نہ ہو تو کچھ بھی نہیں ہے محرومی ہی محرومی ہے جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ کا ساتھ حاصل ہے وہ سرخرو ہیں اس جہان میں بھی اور اگلے جہان میں بھی بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ ہو کے ہیں لیکن اللہ رب العزت کے دربار میں ایسی پذیرائی ہے کہ ان کے زمین پر لگے ہوئے ایک ایک قدم کی دھمک اور آہٹ جنت میں گونجتی ہے وہ چلتے زمین پر ہیں اور قدموں کی آہٹ جنت میں سنائی دیتی ہے اللہ تعالی کا سہارا ہی ہے اس کی مدد اور توفیق ہی ہے کہ آسمان سے اعلان ہوتے ہیں ابو بکر انفر جن عمر و فر جن عثمان افر جن علی انفر جن ابو بکر جنت میں جائے گا عمر فاروق جنت میں جائے گا عثمان غنی جنت میں جائے گا علی امرتضا جنت میں جائے گا جنت تقسیم ہو رہی رسول اللہ علیہ وسلم کو فرمانے کبھی کبھی مجھے جنت سے قرآن پڑھنے کی آواز آتی ہے اور یہ تلاوت کی آواز حارثہ بن نعمان کی ہوتی یہ سب اللہ رب العزت کا سہارا اس کی مدد اور توفیق ہے یہ اس کی پذیرائی ہے جو بندے کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتی ہے اور صرف قیامت کے دن ہی نہیں بلکہ دنیا کی عزت دنیا کا غلبہ اسی سہارے پر قائم ہے رسول اللہ وسم کے فرمان ہے نصیرت و برب مصیرت و شہر اللہ تعالی نے مجھے اتنی مدد دی ہے کہ میری ہیبت دشمن کے دل میں ڈال دی پیوست کر دی وہ مجھ سے ایک مہینے کے فاصلے پر ہو اتنا دور ہو تو وہاں بیٹھا بیٹھا میری ہیبت سے میرے رول سے اور میرے دبدبے سے کانپ رہا ہو فتح مکہ کے موقع پر رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے سوراخہ بن مالک سے فرمایا تھا کہ کیف فن تھا اس سب برا اللہ بھی کس را؟ تم فتح مکہ کے اس منظر کو دیکھ کر رو رہے ہو اس وقت تمہاری کیفیت کیا ہوگی جب اللہ رب العزت تمہاری ان کلائیوں میں کسرا کے کنگن پہنا دیں یہ کسرا کیا ہے اتنی بڑی طاقت تھی اس دور کی کہ آج کا امریکہ آج کا روس آج کا چائنا جمع ہو کر اتنی بڑی طاقت نہیں بنتے مگر رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت تمہاری ان کلائیوں میں ان باہوں میں کس را کے کنگن پہنا دے گا یہ عظمت یہ کامرانی یہ دنیا کا غلبہ اور ستوت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی مسلمانوں کو مالا مال کر دیا ایسا دور بھی آ گیا کہ لوگ جھولیوں میں زکاط کا پیسہ لے کر نکلتے چاندی اور سونے کے سکے لے کر نکلتے کہ کوئی قبول کر لے لیکن کوئی زکوۃ کا مستحق نہ ملتا اللہ نے مالا مال کر دی اللہ تعالی کا سہارا اگر حاصل ہو تو دنیا بھی مالا مال ہے اور آخرت کی کامیابیاں تو بڑی عظیم و شان تو اللہ کے بندو اس سہارے کو ڈھونڈو پروردگار کے ساتھ تعلق جوڑ لو ہر اعتبار سے مکمل صلح کر لو سوال یہ ہے کہ ہم اپنے پروردگار کو کہاں پائیں وہ ہمیں کہاں ملے گا آئیے پرانے پاک پڑھیں اللہ پاک نے فرمایا کہ ان ربی الاثرات مستفین پیغمبر کہہ دیجئے کہ میرا پروردگار سراط مستقیم پر ہے اس تک پہنچنا ہے رسائی حاصل کرنی ہے تو اپنے آپ کو سراط مستقیم پہ ڈال دو اپنے آپ کو سراط مستقیم پر چلاؤ اگر پروردگار تک پہنچنا ہے اللہ تعالیٰ تک پہنچنا ہے اس کا طریقہ کیا ہے اس کا طریقہ بھی قرآن نے بیان کیا فرمایا کہ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالتَّاغُوتْ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدْ اسْتَمْسَقَبِ الْعُرْوَةِ الْغُسْقَدَ الْفِصَامَ لَهُ اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے لیے اور سراج مستقیم پر قدم رکھنے کے لیے پہلا زینہ یہ ہے پہلا مرحلہ یہ ہے کہ سارے تاغوتوں کا انکار کر دو سارے تاغوتوں سے کٹ جاؤ یہ دو قدم قدم پر درگاہیں ہیں شر کے اڈے اور نہوستے ہیں بداعت و خرافات کی بھرمار ہیں ان سب سے کٹ جاؤ جیسا کہ اللہ آباد نے فرمایا وہ ان اتیم بجح علی دین اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چہرے کو اس دین کی طرف سیدھا کر لو کوئی دائیں بائیں نہیں جاننا بائیں طرف کون ہے بائیں طرف کون ہے فلان کی کیا دعوت ہے فلان کی کیا دعوت ہے فلاں قوم کا کیا کلچر ہے فلاں قوم کی کیا ثقافت ہے بالکل نہیں کسی طرف نہیں دیکھنا اپنے چہرے کو سیدھا دین کی طرف کرنا مسد احمد رسول اللہ وسلم کی حدیث ہے آپ کا فرمان ہے بوئس تو پھر حنیفیت جس دین کے ساتھ میں بھیجا گیا ہوں اس دین میں حنیفیت ہے حنیفیت کا معنی یہ ہے کہ ہر وہ فکر ہر وہ تحریک جو دین اسلام سے ہٹ کر ہے جو اللہ تعالیٰ کی وہی کے نور کے منافی ہے اس سے کٹ کر جامن دامن چھڑا کر منہ پھیر کر سیدھے دین اسلام کی طرف آ جاؤ ہماری منزل کیا ہے کہ اپنے پرور دگار سے جا کر ملے پرور پربردگار کے سہارے کو تھنم لے طریقہ کار بتا دیا گیا ہم فرب تاحوت اس کا پہلا مرحلہ یہ ہے کہ تاحوت کا انکار کرو تاحوت دو طرح سے بنتے ایک ہر وہ چیز تاحوت ہے جس کی اللہ تعالیٰ کی وقت عبادت کی جائے وہ کوئی قبر ہو کوئی زندہ ہو کوئی مردہ ہو وہ کوئی درگاہ ہو حجر ہو شجر ہو اللہ تعالیٰ کسی وا جس جس کی عبادت ہو رہی ہے وہ تاوت ہے اگر وہ خود اپنی عبادت کا دائر ہے تو وہ خود تاوت بن کر مجرم ہے اور اگر وہ خود لاہم ہے اسے لوگوں نے معبود بنا دیا پوجا شروع کر دی تو تاخوت بننے میں وہ بے قصور ہے پھر سارا جرم لوگوں کا ہے لیکن ہے وہ تابوت اسے ایر کرنا پڑے گا اس سے برات کرنی پڑے گی یک تاود یہ پہلا مرحلہ اور دوسرا ہر وہ شخص تاحت ہے جس کی اللہ تعالیٰ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا اور علاوہ اطاعت کی جائے جس کی بات مانی جائے جس کی پیروی کی جائے اب وہ شخصیت اگر اپنی پیروی کی خود دعوت دیتی ہے تو تاغت بننے میں وہ خود مجرم ہے اور اگر وہ لا علم ہے لوگوں نے کہہ دیا کہ اس کا بڑا علم ہے اور وہ لائے کے اتائد ہے لائے کے تقلید ہے لائق اتباع ہے تو وہ بے قصور ہے بنانے والے قصور وال جس راہ پر پروردگار ہے جہاں پروردگار سے ملاقات ہوگی جہاں پر دیکار کا سہارا حاصل ہوگا اس راہ پر چلنے کے لیے پہلا مرحلہ کہ سارے تواغی سے بیزاری اور براد کا اعلان کر دو اس منہج کے علاوہ اللہ تعالیٰ تک پہنچنا ناممکن کہ کیسے ممکن ہے کہ ایک شخص عبادت یا ہتائت میں اللہ تعالیٰ کے شریک بھی بنائے اور اللہ کی رضا کا طالب بھی ہو اور اس کی محبت کا طالب بھی ہو وہ تو شریک ٹھہرا کر دن رات اللہ تعالی کی غیرت کو دلکارتا ہے اور اس کی غیرت کو چیلنج کرتا ہے وہ تو لہذا لہذا اور قدم با قدم اللہ کی لانتوں اور پھٹکاروں کا مستحق ہے اللہ کی رضا تو دور کی بات سہارا اگر حاصل کرنا ہے جیسے کسی نے کہا کہ مقتل توحید سمجھ میں آ تو سکتا ہے ذہن میں ہو بت تو کیا کہیں اگر یہاں بت ہے اور یہاں تواحید کی محبت ہے اور تواحید کا غلبہ ہے تو تمہیں کبھی توحید حاصل نہیں ہو سکتی بھی قرمر کی محبت حاصل نہیں ہو سکتی اس امت کے آیا شیخ السلام نے تیمیہ رحمہ اللہ امام الم رحمہ اللہ ان کی کتابوں میں بڑے نفیس اور جچے تلے الفاظ کے ساتھ بحث کہ دین اسلام میں مردگار کی محبت کو حاصل کرنے کے لیے پہلا مرحلہ تصفیہ کا ہے اور پھر تربیہ کا تصفیہ کا معنی صفائی سارے گند دور کرو نجاستیں دیں ان کو دور کرو یہ شرک کی خلاص دیں کی نحوستیں ان سب سے تصفیہ ضروری صفائی کرو ایک بندے کے دل میں اگر شر کو بیٹا کی غلاظت موجود ہے تو وہ کبھی نکتہ توحید کو حاصل نہیں کر سکتا وہ توحید کو سمجھ ہی نہیں سکتا اسی لیے جو کلمہ طیبہ کلمہ شہادت وہ دو چیزوں پر قائم ہے ایک نفی اور ایک اس بات لا الہ الا اللہ نفی نہ کوئی معبود نہیں نہ کوئی جن نہ کوئی فرشتہ نہ کوئی نبی نہ کوئی بلی نہ کوئی درگاہ نہ کوئی زندہ نہ کوئی مردہ نہ کوئی ڈھیری نہ کوئی درخت کوئی معبود نہیں اللہ صرف ایک اللہ معبود ان کو معبود لوگوں نے بنا دیا لہذا یہ معبود ہے معبود حق صرف ایک اللہ ہے یہ دین اسلام کی اساس ہے اللہ الہ کے ذریعے پہلے تصویہ کیا گیا تفسیح کے بعد صفائی کے بعد پھر تربیت ہے توحید کی پھر تربیت ہے اطاعت کی محمد الرسود اللہ کی غلامی کی ایک شخص اس وقت تک اللہ کی توحید کو نہیں پا سکتا جب تک شرک سے تصفیہ نہ ہو اور اس وقت تک اللہ کے پیغمبر کی اطاعت غلامی اور محبت کو نہیں پا سکتا جب تک بدعت اور تخلیق سے تصفیہ نہ ہو پہلا قدم تصویر ہے تمہیں یکفر بے تاوت تاحود کا انکار کر دو نویر اسلام اس فکر کو صحابہ کے سامنے پیش کرتے اس فکر کی اساس پر صحابہ کی تربیت کرتے آپ سواری پر سوار ہیں اور آپ کے پیچھے معاذ ابن نے جبل رضی اللہ تعالی ہو سوار آپ نے پوچھا یا معاذ قدری ماہی بات کیا تم جانتے ہو کہ اللہ کا بندوں پر کیا حق ہے کون اللہ جو ہم سب کا خالق اور مالک ہے ہم سب کا رابق ہے جو پانی ہم پیتے ہیں اس کا ایک ایک قطرہ اللہ نے بنایا جو اناج ہم کھاتے ہیں اس کا ایک ایک ذرہ اللہ نے بنایا ہماری زندگی کا مالک ہماری موت کا مالک ہمارے دل اس کے قبضے میں پیشانی اس کے ہاتھ میں مرنے کے بعد اسی کے پاس جانا قیامت قائم ہوگی اسی کے سامنے کھڑے ہو کر حساب دینا ہے اس پروتکار کا حق جانتے ہو کیا کہ اللہ رسول اعلم اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں تب رسول اللہ فرمایا کہ حق اللہ اگر اللہ تعالی, تعالیٰ کے بندوں پر یہ حق ہے کہ بندے اللہ کی عبادت کریں اور اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں یہ دوسری بات آپ نے ایک فرما دی اتنا کافی نہیں تھا کہ بندے اللہ کی عبادت کریں جب صرف اللہ کی عبادت ہوتی رہے گی تو توحید تو موجود ہے دوسرے جملے کا کیا تعلق ہے دوسرا جملہ تو احساس ہے یاد رکھو ایک بندہ اگر پوری زندگی اپنی زبان سے توحید کا کلمہ پڑتا رہے اقرار کرتا رہے لا الا اللہ پڑھتا رہے تو کیا وہ موحد ہو گیا نہیں جب تک یہ عقیدہ اس کے دل میں نہ جائے پوری زندگی اللہ کی توحید کو مانتا رہے اور اس کا اقرار کرتا رہے موحد نہیں جب تک یہ بات اس کے دل کے اندر پیوس نہ ہو جائے دل سے اقرار کر لے زبان سے اقرار کر لے دل سے اعتراف کر لے موحد مانو گے نہیں جب تک عملی طور پر پوری زندگی صرف ایک اللہ کی عبادت نہ کرتا رہے سجدہ کرے تو اللہ کو رکوع کرے تو اللہ کو نظر و نیاد اللہ کے لیے محبت اللہ کے لیے توکر اللہ کی ذات پر قربانی ہے زبر ہے اللہ کے لیے حج اللہ کے لیے عمرہ اللہ کے لیے حج کرنے جا رہا ہوں اس کی زبان پر رہے لبیک کہ اللہ حاضر آج کل کے مشرقین کی طرح نہیں آج ان کی کانفرنس کا نام کیا ہے لبیک یا رسول اللہ کانفرنس یعنی اس کلمے میں جس کلمے میں ابو چال نے بھی اللہ کا کوئی شریک نہیں ٹھہرایا آج کے مسلمانوں نے اس کلمے میں بھی اللہ کے شریک ٹھہرا لی ابو چاہل بھی کہتا تھا لبیک اللہ لبیک لا شریک الگ لبیک لبیک یا رسود اللہ کانفرنس کا اس کلمے میں شراکت آ گئی تو ایک شخص اگر پوری زندگی اللہ کی عبادت کرے سجدہ اللہ کے لیے رکوع اللہ کے لیے پورا حج اللہ کے لیے عمرہ اللہ کے لیے زکات صدق اللہ کے لیے قربانی اللہ کے لیے زباں اللہ کے لیے نظر و نیاد اللہ کے لیے منت اللہ کے لیے اس کو موحد مانو گے نہیں دین کی فہرست میں اب تک وہ معاہد نہیں ہوا اس زبان سے اللہ کا اقرار کر لیا دل سے اللہ کا اعتراف کر لیا پوری زندگی ایک اللہ کی عبادت کرتا رہا تم اس کو موحد کیوں نہیں مان رہے نہیں مانتے محدود ہم تب مانیں گے جبھی سارے عمل سے پہلے تسویہ ہو ہر قسم کے شرک سے بیداری ہر قسم کے تاغت سے بیداری جب تک یہ تصویر کا عمل نہیں ہے وہ واحد نہیں ہے ایک شخص اگر پیغمبر اسلام کی ہدایت کرتا ہے ہم اس کو مزید رسول نہیں مانتے جب تک وہ ہر قسم کے تاحول سے ہر قسم کی تکلیف سے بداعت سے اعلان بیداری نہ کرے تو یہ پہلا مرحلہ اگر اللہ رب العزت تک پہنچنے ان محبت مستقین میرا پروردگار دگار سراط مستقیم پر ہے راستے بہت سے صحیح بخاری کی حدیث ہے رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین پہ خط کھینچا سیدھا خط پھر دائیں بائیں بہت سے خطوط کھینچے صحابہ اس عمل کو دیکھ رہے اور منتظر ہیں کہ ان خطوط کے عمل میں کوئی نہ کوئی حکمت اور مسئلے ہم ابھی ہمیں نصیحت فرمائیں گے ان خطوط کے تعلق سے تو و و انتظار ہے کہ اللہ کے بے ہمبر کچھ فرمائیں جب آپ خط کھینچ چکے فارغ ہو چکے آپ نے جو خط مستقیم تھا سیدھا خط تھا اور وہ ایک ہی تھا سے اونلی رکھی اور فرمایا کہ وہ سراتی مستقیم فتح ہو یہ میرا سیدھا راستہ ہے اس پہ چلو یہ دائیں بائیں کے خطوط جو خطے مستقیم سے ملے ہوئے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ان خطوط کا کیا کام ہے فرمایا کہ ان خطوط میں سے ہر خط پر شیطان کے دائی بیٹھے ہو اگر بٹک گئے بائیں طرف پھر گئے بائیں طرف گھوٹ گئے تو تم شیطان کے دائیوں کے دائیں میں آ جاؤ گے اور جلتے جو جو جاؤ گے آگے بڑھتے جاؤ گے تو, تو خطے مستقیم سے دور ہوتے جاؤ گے تم سمجھو گے عبادتیں ہو رہی تم سمجھو گے ہدایتیں ہو رہی تم سمجھو گے ریاستیں ہو رہی سمجھو کہ مشقتیں ہو رہی ہیں نہیں جو جو تمہاری ریاستیں بڑھیں گی تو, تو سرات مستقیم سے دور ہوتے جاؤ اور سرات مستقیم سے دور ہونے کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالی سے دور ہو جاؤ اور ہماری منزل کیا ہے اللہ رب رس اللہ تعالیٰ سرات مستقیم پر ہے اسی دے خط کے ساتھ جڑ جاؤ منسلک ہو جاؤ اسی خط پہ چلو جس خط کی ایک تعبیر جناب محمد الرسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمائی فون کہ کل امت ہی جد الا من ابا میری پوری امت جنت میں جائے گی سوائے اس کے جس نے انکار کر دیا من یا با یا رسول اللہ پوچھا کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں جانے سے کون انکار کر سکتا ہے اللہ تعالی کی لاس لال نعمت کون انکار کر سکتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاع فرمایا من آسان نہیں دخر جنت تو من آسان نہیں فخت ابا جس نے میری اطاعت کی اطاعت کا معنی کیا ہے میرے پیچھے پیچھے آیا ایک راہ پر میں چل رہا ہوں میرے پیچھے میرے صحابہ ہیں عمر کے صدیق ہیں عمر فاروق ہے عثمان خلی ہے ہیں. ہیں علی مرتدہ ہیں یہ سب میرے پیچھے پیچھے اب لوگ پیدا ہوتے رہیں گے جو جو اس خط پہ اپنے آپ کو ڈال لیں پیچھے پیچھے آتے جائیں وہ میری جماعت ہے وہ میرے لوگ ہیں وہ میری قوم ہیں جنت میں سب سے پہلے میں جاؤں گا میرے ساتھ ساتھ یہ بھی جائیں گے کیونکہ یہ لوگ میرے پیچھے پیچھے آ رہے میری اتباع کر رہے میری پیروی کر رہے ہیں. اور جن لوگوں نے اس راستے کو چھوڑ دیا دائیں بائیں پھر گئے منارف ہو گئے وہ مجھ سے دور ہوتے گئے دور ہوتے گئے نہ وہ میرے پیچھے چل رہے اور نہ ہی وہ جنت میں داخل ہو سکیں گے راستے میں تاجد نہیں ہے کہ راستے دو تین اور چار نہیں ہوتے باطل کے راستے کئی ہوتے ہیں حق کا راستہ ایک ہی توحید ایک ہی راستہ اللہ کے پیمبر کی ہدایت ایک ہی راستہ ہے جنت کا راستہ ایک ہی ایک نقطہ دنیا کا دوسرا نقطہ جنت کا دو نقطوں کو ایک ہی خط ملاتا ہے کوئی دو چار خط نہیں ملاتے تو سرات مستقیم پر پروردگار دے کرنے کے بعد توحید و اطاعت اور توحید و سنت پر اپنا تربیہ کرو اور تربیہ کے لیے اس خطے مستقیم پر اپنے آپ کو ڈال دو جب ڈال لو گے تو اللہ تمہیں سنبھال لے گا اللہ پاک کا فرمان ہے منجا ہدافین اللہ حدی المسانا جو صحیح کوشش کرے گا سرات مستقیم پر چلے گا اور جدوجہد کرے گا صحیح نیت کے ساتھ اخلاص کے ساتھ صحیح مرحج کے ساتھ اس کو ہم ہدایت دیں گے توفیق دیں گے کامیابی دیں گے اپنے ساتھ جوڑ دیں گے ملا لیں گے برا کسی بھی حمد اللہ جمی اللہ کی رسی کو تھام لو ہبن اللہ اللہ کی رسی اس کی تصویر ابن مسعود فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ حقد اللہ کیا ہے یہ اللہ کی رسی کیا ہے تو کہ طرفو ہُوب اللہ بطرفو تارا فوب کو یہ اللہ کی رسی وہ رسی ہے یہ وہی علیہ یہ رسی کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں دوسرا اللہ نے زمین پہ ڈال دیا زمین پہ بھیج دیا تاکہ اس سرے کو تم پکڑ لو اوپر کا سرا اللہ کے ہاتھ میں نیچے کا تمہارے ہاتھوں میں اگر پکڑ لو گے اور پکڑے رہو گے تو یہ اللہ کا سہارا ہے اور اگر چھوڑ دو گے چھوڑ کے کہاں جاؤ جہاں مرضی جاؤ اس سے کوئی سروکار نہیں چھوڑنے کے بعد راستے بے شمار رسول اللہ کا فرمان ہے بس تفتر کو امت ہی بس ملتن میری امت کے تہتر فرقے ہوں گے تہتر فرقوں کا مانا یہ ہے کہ تہتر اصول ہوں گے فروعات تو بہت ہوں گی شاخیں بہت ہوں گی ان شاخوں کو تہتر اصول سمیٹ لیں گے تہتر فرقے کل نار فرمایا کے سب جہن اللہ واحدہ سوائے ایک کیا وہ ایک کون ہے جنہوں نے اس رسی کو تھام لیا جس کا اوپر کا سرات پروردگار کے ہاتھ میں ہے انحبی سرات مستقیم میرا پروردگار سرات مستقیم پر اس رسی کو چھوڑ دیا کسے پکڑا جسے مرضی بہتر شاخیں ہیں بہتر فرقے ہیں اسے تھام لیا اللہ کا سہارا چھن گیا جنت کا راستہ دور ہو گیا صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم وہ ایک جماعت کون ہے وہ ایک گروہ کون ہے جس کو آپ نے فرقہ ناجیہ کہا جس کو آپ نے جنتی گروہ کہا اور فرمایا کے باقی سب جہنم میں آپ کے دو جواب من ہیں دو جواب فرمایا کہ وہ الجماع ہے فرمایا تھا ایک راستے پر میں چل رہا ہوں اس راستے پر جو بھی چلا میرے پیچھے پیچھے آیا وہ میری جماعت یہ تسلسل کیا متعلق قائم رہے گا وہ عربی ہو عجبی ہو مشرق کا ہو مغرب کا ہو شمال کا ہو جنوب کا ہو بوڑا ہو مرد ہو عورت ہو کوئی بھی ہو اس راہ پر جو چلا اور لوگ چلتے رہیں گے یہ میری جماعت فرما جماعت وہ جماعت ہے یہ یعنی اس خط مستقیم پر چلنے والی جس کی آگے آگے میں چل رہا ہوں بلکہ جس کا اوپر کا سرہ پروردگار کے ہاتھ اللہ تعالیٰ نے اسے بھی سرات مستقیم کہا ہے فرمایا کہ سرات اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کی طرف وہی آ رہی ہے اسے تھام لو اور یقین کر لو کہ سرات مستقیم یہی ہے سرات مستقیم پر آپ ہی یہ سرات مستقیم کی بہار اس پر محمد الرسود اللہ علیہ وسلم ہے سرات مستقیم جس پر ہمارا ہے اللہ کے پیگر تک پہنچنا ہے اللہ تک رسائی حاصل کرنی ہے تو ساتے مستقیم کو تھام لو کہ یہ حبل اللہ جس کا اوپر کا سرا اللہ کے ہاتھ میں اگر نیچے کا سرا تم تھام لو گے جو اللہ کی رہی ہے تو تم اللہ کے سہارے کے ساتھ منسلک ہو جاؤ گے اور جڑ جاؤ گے اور اگر تم نے اللہ کو چھوڑ دیا تو اللہ کا سہارا چھوٹ گیا حبد اللہ کو چھوڑ کر تم نے کیا پکڑا جس کو مرضی اس سے کوئی سروکار نہیں برادری کو پکڑ لیا قوم کو پکڑ لیا کسی وڈیرے کو پکڑ لیا پیر و مرشد کو پکڑ لیا جس کو مرضی پکڑا یہاں اللہ کا سہارا چھن چکا ہے بہتر فرقے جائیں گے سوائے ایک کے اور یہ ایک وہ ہے جو الجماع ہے دوسرا جواب ما نے کہہ دیا مانا علیہ ریوم یہ وہ لوگ ہیں جو اس چیز پر قائم ہو جس میں آج میں اور میرے صحابہ قائم اس سے پڑھ کر آپ کو کیا وزراحت چاہیے کیا سرحد چاہیے اب صحابہ کے دور کو دیکھ لو صحابہ کے دور میں کوئی درگاہ موجود تھی صحابہ کے دور میں امام ونیفا پیدا ہوئے ہوں نہیں امام شافڑی نہیں امام مالک نہیں احمد برحمبل. نہیں کوئی نہیں تھا صحابہ نہ ہنفی تھے نہ مالکی نہ شافڑی نہ حنبلی سارے کے سارے محمدی تھے تو کتنی سراخت ہے کہ جو اس سیز پر قائم ہو جائے جس میں آج میں ہوں اور میرا صحابہ ہے اب صحابہ کے دور کی تصویر اپنے سامنے لیا اس وقت نہ کوئی دیوبند شہر تھا نہ کوئی بریلی شہر تھا نہ کوئی کادری نہ چشتی ندی نش بندی کوئی نہیں کچھ نہیں تھا ان کے پاس دین خالص تھا جس دین خالص کے بارے میں پرور کا فرمان ہے کہ اللہ اللہ دین خالص لوگوں خبردار اللہ کے لیے دین خالص ملاوٹ نہ کرنا کوئی کہ فلاں کے فتوے لے لو اور فلاں کے بلفوظات لے لو نہیں اللہ دین خالص کو بول کرے گا کہ تہتر گروہ ہوں گے سب جہنم میں سوائے ایک کے اور یہ ایک وہ ہے جو اس چیز پر قائم ہو جائے جس پہ آج میں قائم ہوں اور میرے صحابہ قائم ہوں کتنی کھلی حقیقت اگر کتاب اور سنت کے دلائل تم پر اثر نہیں کرتے تو یہ ایک ہی حدیث دو لفظوں کی اتنی جامع ہے کہ اس ایک ہی حدیث نے پورا مرحج عقیدہ ہر چیز بیان کر دی کا پورا پروگرام اس ایک جملے میں رسی جس کا اوپر کا کونہ اللہ کے ہاتھ میں ہے نیچے کا تم پکڑ لو تھام لو اللہ کا سہارا مل گیا اور یہ سہارا ایسا ہے کہ لن سے سام جو کبھی ٹوٹ نہیں سکتا تو کیا ڈر امریکہ کا اور کیا ڈر روس کا پھر یہ ڈنارک کے چوہے ہے تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے آج یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس لیے ہو رہا کہ تم کمزور توحید توحید کی بڑی حیبت توحید کی دب دب ہے توحید کے بڑا دبدب ہے ایمان نے تیلیہ ملا کے دور میں اگر کسی پر کوئی جن آ جاتا تو لوگ شیخ الاسلام کے پاس آتے فرما کے میرا اصہ لے جاؤ اور جا کر جن کو دکھا دو جن شیخ الاسلام کے عصا کو دیکھ کر بھاگ جاتا یہ دہشت عصا کی نہیں تھی یہ دہشت عقیدہ توحید کی تھی اور یہی واطح احمد حمل کے بارے میں وہ اپنے چوتا بھیجتے کہ میرے جوتا جن کو دکھاؤ یہ دہشت جوتے کی نہیں تھی بلکہ عقیدہ توحید کی تھی اس اسمنج کی تھی منف سامنا یہ سہارا کبھی ٹوٹ نہیں سکتا یہ سہارا قائم ہے دنیا میں بھی اور مرنے کے بعد قبر میں بھی اور قیامت کے دن بھی اب نصرات مستقیم کا معنی ایک اور طریقے سے وعدے کرنا چاہتا ہوں کیونکہ اصلی احساس رات مستقیم اللہ تعالیٰ نے اسرات مستقیم کا تعارف سورہ فاتحہ میں کرایا ہے سورہ فاتحہ امر کتاب ہے قرآن کی ماں ہے قرآن پاک کے سارے مضامین سورہ فاتحہ کے اندر موجود ہیں قرآن پاک کا سارے علم سورہ فاتحہ کے اندر موجود ہے مرکوز ہے اللہ تعالیٰ نے ابتدا سورہ فاتحہ کے اندر ہی سراط مستقیم سمجھا دیا اور وعدے کر دیا اس لیے اس سورت کو ام کتاب کہا گیا اس صورت کے بارے میں فرما دیا گیا کہ جو شخص یہ سورت نماز میں نہیں پڑھے گا خواب و نماز سرری ہو یا جاری ہو جمعے کی ہو عیدین کی ہو جنادے کی ہو امام ہو معموم ہو مقیم ہو مسافر ہو جو شخص نماز میں سورہ فاتح نہیں پڑے گا اس کی نماز نہیں ہوگی یہ سورج کی اہمیت ہے اسی لیے حمبل اسلام کا فرمان ہے نعمت رکیا سب سے بہترین دم سورہ فاتح ہے اپنے مریض پر سورہ فاتحہ پڑھ کے تم کرو یہ سب سے بہترین دم اسی لیے پیغمبر السلام نے فرمایا یہ سورہ فاتحہ در حقیقت اللہ کے ساتھ ہم کلامی اللہ تعالی سورہ فاتحہ کے ذریعے اپنے بندے سے گفتگو کرتا ہم کلام ہوتا بخار مسلم کی حدیث ہے رسول اللہ کا فرمان ہے کہ اللہ فرماتا ہے تو سنا تھا و نہیں وہ میں نے میں نماز اپنے اور اپنے بندے کے درمیان اپنے بندوں کے درمیان آدھی آدھی بانٹ لی اور تقسیم کر لی تقسیم کیسے کی فرنا کے ادا کابد الحمد للہ ربرالحمدی جب بندہ کہتا ہے الحمد رب ربرالمین اللہ فرماتا ہے میرے بندے نے میری تعریف کر دی بندہ کہتا ہے الرحمان الرحیم اللہ فرماتے علی دی میرے بندے نے میری سنا بیان کر دی مالک یوم الدین اللہ فرماتے مجد میرے بندے نے میری بزرگی اور تمجید کر دی اللہ تعالیٰ کے ہا بندہ کیا کہہ رہا ہے کہ یا اللہ صرف تیری عبادت کرتا ہوں اور کسی کی نہیں اور صرف تج سے اجتحانت کرتا ہوں اور کسی سے نہیں اللہ تعالیٰ کے ہا والے ابدی بولے اب میرے بندے کی یہی لائق تھا کہ اس کا یہی عقیدہ ہو اس کا یہی من ہے جو اس نے ظاہر کر دیا اس اقرار کر لیا اس کا اعتراف کر لیا برے ماسا اب میرا بندہ جو مانگے گا عطا کروں گا اب بندہ کیا مانگتا دنیا نہیں دنیا کے خزانے نہیں پیالہ فیکٹری دے دے کوئی دکان دے دے امریکہ کا ویزا دے دے نہیں بندہ کیا مانگتا ایک دن اس رات ہے اللہ مجھے سیدھا راستہ دے دے سراد مستقین دے دے یہ خطے مستقیم دے دے جس خط پر تو ہے تیرا پیغمبر ہے جس خط پر ہدایت ہے کامیابی کے پروگرام ہے یا اللہ یہ عطا فرمات اللہ اللہ روزہ کے ہا والے آبدی بالے آبی ماسال میرے بندے کے یہی لائق تھا کہ مجھ سے دنیا نہیں بلکہ تین مانگے بندہ مانگ رہے میں عطا کرتا ہوں اور جو مانگے گا عطا کرتا جاؤں گا یہاں پہلی بات تو یہ کہ اللہ تعالی کس بندے کا جواب دے رہے جو بندہ نماز میں سورہ فاتحہ پڑھتا ہے جو پڑھتا ہی نہیں کھڑا ہے خاموش کہ ہمارا ایمام ہمارا وکیل ہے بس خلاص پڑھتا ہی نہیں اسے کیا جواب ملے گا اللہ تعالی کی مناجات اور شرف بھی ہم کلامی سے محروم سورہ فاتحہ کیوں نہیں پڑھتے حدیثیں موجود ہے فضیلتیں موجود ہے بس یہ ہمارے ہاں یہ نہیں جس گروہ کو ہم نے اپنایا اس گروہ میں سورہ فاتحہ جوش جو پڑے گا اس کے لیے یہ وحید یہ ہے کہ اس کے منہ میں آگ کے انگارے اللہ اکبر یہ مزہ یہ گروہ یہ کتنی بدترین حقیقت ہے تہتر گروہ ہوں گے سارے جہنم میں سوائے ایک کے اس کے بعد بھی سمجھ نہیں آتی دنیا کے تعصبات کی خاطر اپنے گروہوں سے چپکے ہوئے ہو ارے منہج حق منہج اہل حدیث بس یہ حقیقت بند ہوگی کیونکہ سرات مستقیم ایک ہی ساتقیم طور تین نہیں ہوتے اب سات مستقیم کیا ہے اللہ تعالیٰ نے آگے تین چیزوں کا ذکر کیا کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا انعام ہوا ان لوگوں کا نہیں جن پہ ذرا گزر ہوا اور ان لوگوں کا بھی نہیں جو گمراہ ہیں یعنی دنیا میں تین راستے ہیں ایک سراط انعام انعام والا راستہ اور ایک ہے سراط خزب ان لوگوں کا راستہ جن پہ خزب اترا اور تیسرا سراط سلالت ہے گمراہی کا راستہ اور گمراہوں کا راستہ اب ان تین راہوں کو پہچانو تاکہ سرات مستقیم کی سمجھ آ جائے بعض اوقات وہ بے زد بعض اوقات ایک چیز واضح ہوتی ہے اپنی زد کے ساتھ جو اس کا اپوزٹ مخالف ہے جو اس کا ضد ہے اس زد کو سمجھ لو تو چیز سمجھ میں آ ہے ایک شخص اگر تاریخی کو سمجھ لے اندھیرے کو سمجھ لے تو وہ نور کو آسانی سے سمجھ سکتا ہے اب اگر آپ سمجھ لیں کہ سیرا زم کیا ہے اور صراط زرالت کیا ہے تو صراط انعام یافتہ آپ کو سمجھ جائے گا ان کے ازداد کو پہچانو کیونکہ جناب محمد اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں راستوں کی وضاحت فرمائی فرمایا کہ محروب علیہم یہودی اور نسارا ہے یہ دو راستوں کا ذکر آپ نے فرما دیا ان کو وعدہ کر دیا کہ محضوب علیہ یہودی اور زال سالین جو ہے وہ عیسائی کیا تھا یہود کا مرحل کیا تھا یہود کا منحص یہ تھا کہ ان کو حق کی خلاف تھی کہ حق ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم حق ہے اور یہ دین حق ہے اللہ کی وہی حق ہے قرآن و حدیث حق ہے اس بات کو وہ پہچانتے سمجھتے تھے قرآن کہتا یارفون یار اب نہ ہوں وہ پیغمبر اسلام کی حقانیت کو اس طرح پہچانتے تھے جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے تھے اپنی اولاد کی طرح انہیں اس دین حق کی معرفت حاصل تھی پیغمبر اسلام کی معرفت حاصل تھی اپنی اولاد کی طرح قرآن کہتا ہے وہ جہادو بہا بست ان کے نفسوں میں یقین تھا دلوں میں یقین تھا کہ یہ حق ہے لیکن جہاد اس کے باوجود انکار کر دیتے ان حق کی شناخت تھی علم موجود تھا شعور تھا معرفت تھی عمل نہیں تھا اور قبول نہیں تھا علیہ السلام نے بھی کہا تھا یا قوم لمت عدو نہ نہیں وقف رسول اللہ اے قوم تجھے معلوم ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں تم جانتے ہو یہ بات کہ میں اللہ کا رسول ہوں سچا رسول ہوں پھر لمت ادونا نہیں پھر مجھے تنگ کیوں کرتے ہو تکلیفیں کیوں دیتے ہو موسیٰ علیہ السلام بھی رو رو کر کے کہ تم جانتے ہو میں اللہ کا رسول تمہیں اس بات کی معرفت پھر مجھے تنگ کیوں کرتے ہو عیسائیں کیوں پہنچاتے ہیں اتنی عیسائیں پہنچائیں کہ اللہ پاک نے فرمایا یا ایوہ اللہ دین آمنوں لا تکونوں کاللہ دین آدھو موسا اے ایمان والوں تم ان کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے موسا علیہ السلام کو عیسائیں پہنچائیں اور تکلیفیں پہنچائیں سراتِ خضب کیا ہے یہودی اور یہودیوں کی شناخت ان کا مرج کیا تھا ان کے پاس علم تھا ادراک تھا شعور تھا معرفت تھی لیکن قبول نہیں تھا اور عمل نہیں تھا سوال لین کون اسرات ضلالت گمراہی کا راستہ یہ کون ہے یہ عیسائی ہے عیسائیوں کا مرج کیا تھا عیسائیوں کا منج یہ تھا ان کے بس عمل تھا جدو چوہت تھی عمل کرو توڑو بھاگو محنتیں کرو ریاستیں کرو لیکن یہ ساری محنت یہ ساری ریاستیں عبادتیں علم کے بغیر سے علم کے اللہ کی وہی کا علم نہیں تھا اللہ با کو ہے براہبا نہیں تھا براہبا بوہا انہوں نے اپنا کے تبلائے جائز کیسے وہ رہبانی تھا ابتدا ماں کے تب لہ رہے انہوں نے رہبانی امن جدو جوہد اتنی جدوجہد کے دنیا سے انکتا اختیار کر لو صرف دین کے ہو رہو انہوں نے یہ ساری چیزیں اپنا لی دینداری اپنا لی عمل کا راستہ اپنا لیا لیکن جو کچھ کیا جو کچھ اپنایا ماں کتنا ہے نہیں وہ ہم نے ان پر فرض نہیں کیا تھا ہمارے علم کے بغیر تھا اب یہ دو منے سامنے آ ایک طریق لانت ہے ایک طریق ہے اور دوسرا طریقہ ضلعت ہے طریق غضب کش کی معرفت یہ ہے کہ وہاں علم تھا شعور تھا ادراک تھا لیکن عمل اور قبول نہیں تھا اور طریق سرات کا خلاصہ یہ ہے کہ میں عمل تھا جدو چورت تھی لیکن علم نہیں تھا صحیح علم نہیں. جب گمراہی کے دونوں راستے وادے ہو گئے زراعت مستقیم نکھر کر سامنے آ جائے گا کہ سرات مستقیم وہ راستہ ہے جس کی بنیاد صحیح علم پر ہو جو اللہ کے نور ہے وہی سے مستنیر ہو اس کو قبول بھی کرے اس پہ عمل بھی کرے اس رات مستحق یہ ایک شخص اگر علم حاصل کر لے لیکن عمل نہ کرے وہ اللہ کے قزب کا مستحق ہے اور ایک شخص عمل کرتا جائے لیکن علم نہ ہو اور صحیح معرفت نہ ہو وہ گمراہ ہے وہ قابل قبول نہیں ذات مستقیم کون کیا ہے ان لوگوں کا راستہ جن پہ اللہ نے انعام کیا اللہ نے خود اس کی وضاحت فرما دی بس صدیقین بشا بس بحثی جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے جو ان کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ کا انعام نادل ہوا جب اللہ نے انعام فرمایا اس کا معنی یہ ہے کہ انعام یافتہ لوگوں کا راستہ وہ راستہ ہے جس کی اساس اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت پر ہو و تخمین نہ ہو رائے نہ ہو فلاں کی باتیں فلاں کی رسمیں بات اور خرافات نہ ہو کبر نہ ہو ہر چیز سے پاک ہو کر لوگوں کے راستے کو اپنا لیں جب اللہ نے انعام کیا اور یہ کی اللہ, اللہ کی وہی کا راستہ میوز اللہ پر رسول اللہ کی تعت اور اللہ کے رسول کی تعت یہ سرات مستقیم رات مستقیم کیا ہے سرات مستقیم وہ ہے جس کی اثاس علم صحیح پر ہو اور وہ علم صحیح اللہ کی وہی مستقیم اس نقطے کے لحاظ سے عیسائیوں کے راستے سے دور ہے عیسائیوں کے پاس عمل تھا لیکن علم صحیح ان کو حاصل نہیں تھا تم علم صحیح حاصل کرو چپک جاؤ قرآن و حدیث کے ساتھ جڑ جاؤ الزا کی بہی کے ساتھ قاد اللہ اور قاد رسول ہو حدم اخبر کا راستہ ہو افراد مستقیم ہے جس کی اساس علم صحیح زراط مستقیم کیا ہے جس کی احساس قبول بھی ہو اور عمل بھی ہو یہودیوں کی طرح نہیں جن کو معرفت تھی لیکن قبول نہیں تھا اور عمل نہیں تھا نہیں یہودیوں کی روش سے ہٹ کر تم لوگ قبول بھی کرو اور عمل بھی کرو علم صحیح کی احساس مل گئی اب عمل صحیح بھی کرو اس علم کے مطابق لیکن سب لوگ ایسا نہیں کریں گے یہ بہت تھوڑے لوگوں کو توفیق میسر آئے گی کیونکہ میرے پیارے پہ ہم پر قرمان ہے چوہر سب بل دخل تم ہتھا لو نکا اہد ہوں کہ تم لوگ سابق قوموں کی یہودیوں کی عیسائیوں کی ہُو بہو پیروی کرو گے تم پیروی کرو سرات مستقیم تو بعد ہیں ان سارے لوگ اس پر نہیں چلے گئے بہت تھوڑے لوگ جنہیں جن سراط مستقیم حاصل ہوگا کیونکہ پیغمبل السلام کا فرمان ہے کہ تم لوگ یہودیوں کی اور عیسائیوں کی ہُو بہو پیروی کرو گے اتنی پیروی کرو گے اتنی مطابقت ہوگی حز و نالے میں نال جیسے ایک جوتا دوسرے جوتے کے مطابق ہوتا ہے کہ دو جوتے ایک شخص کے ہوں تو فرق ہوگا رنگ بھی ایک ہے ڈیزائن بھی ایک ہے سائز بھی ایک ہے فرمیک جس طرح ایک جوتا دوسرے کے مطابق ہوتا ہے اس طرح تم لوگ یا یہودیوں کے یا عیسائیوں کے مطابق ہو جاؤ گے ان کے منحج کے پیروکار ہو جاؤ گے اتنی مطابقت ہوگی کہ حتی لو حتلخلا نہ زبل دوں اگر کوئی یہودی یا کوئی عیسائی سانے کے بل میں داخل ہوا ہو سانہ ضبط سانے کے بل میں داخل ہوا ہو یا تو مو ہو تو تم بھی داخل ہو کر رہو گے کوئی ایک شخص ضرور پیدا ہوگا جو سانے کے بل میں داخل ہوگا اور حتیٰ کہ اگر کسی شخص نے یہودیا عیسائی نے برملا چوک کے بیچ میں کھڑے ہو کر اپنی ماں سے نکاح کیا ہو تو اس امت میں بھی ایک شخص ایسا پیدا ہو کر رہے گا جو اپنی ماں سے نکاح کرے گا اتنی مطابقت ہوگی اتنی ہو بہو پیر پیروی ہوگی مصدوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ خبر دے گئے تو واضح ہے اس کے سیاست یہودیت اور عیسائیت یہ بھی واضح ہے لیکن واضح ہونے کے باوجود ہلاکت کے راستے کی صلاحیت کے باوجود تم لوگ ان کے ہو بہو پیروکار بن جاؤ کے دونوں مناہج آج موجود آج کے دور میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو بغیر علم کے عمل کرتے محنتیں بہت کرتے ہر وقت سفر ہر وقت پروگرام لیکن ان کی یہ ساری محنت صحیح پر قائم نہیں اللہ کی وہی کے نور سے مستنیر نہیں تاریخی ہی تاریخی اندھیرا ہی اندھیرا مینتے ہیں ہیں بے فنا عبادتیں ہیں مشقتے ہیں ہو سکتا ہے دل میں اخلاص بھی ہو لیکن یہ سب کچھ علم صحیح پر قائم نہیں اور کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے پاس علم ہیں جن کو صحت کا اعتراف ہے پرپنا اعتراف ہے جو بعض لکھ بھی دیتے ہیں کہ حق اور انصاف تو یہ ہے کہ اس مسئلے میں ترجیح امام شافی کو حاصل ہے لیکن چونکہ ہم امام ابو حنیفہ کے مقلد ہیں لہذا ہم امام شافی کی نہیں بلکہ اپنے امام کی پیروی کریں گے حالانکہ وہ غلط ہے حق کا اعتراف حق کا اخرار لیکن نہیں مانیں گے چونکہ وہ اپنے امام کے پیروں ہم ان کی تقریر نہیں چھوڑ سکتے اور کرو کتنی بڑی نہ ہو سکتے نبی اسلام کا یہ فرمان لا خول جنت من کا فی کلب ہی مسقال و حبت خرد المل کہ جس شخص کے دل میں ایک رائی کے دانے کے برابر تکبر ہوگا وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہو سکے صحابہ نے مجھے یار سود اللہ ہر شخص یہ چاہتا ہے اچھا پہنے اچھا کھائے جوتے اچھے ہو کپڑے اچھے ہو تو کبر تو آ جائے گا فرمایا یہ کبر نہیں ہے یہ خوبصورتی ہے یہ جمال ہے پھر کبر کیا ہے کیا بتا الناس کبر دو چیزوں کا نام ہے ایک یہ کہ حق واضح ہو جائے اس کا انکار کر انکار کیوں کر رہے جو بھی وجہ ہمیں کیا بس انکار کر رہے حق واضح ہے انکار کر رہے میں نہیں مانتا لوگ آپ کو ایسے ملیں گے کہ ٹھیک ہے جو نماز آپ پڑھ رہے ہیں اللہ کے نبی نے ایسی ہی پڑھی لیکن ہمارے یہاں یہ نہیں رف الدین ثابت ہے لیکن ہمارے امام کا خول نہیں حق واضح ہے پھر امل کیوں نہیں کرتے یہ جو حودیت وہ حق کا اعتراف کرتے تھے حق کو پہچانتے تھے قبول نہیں کرتے تھے عمل نہیں کرتے تھے آج یہ منحص پوری طرح موجود اور کچھ لوگ عمل کرتے ہیں عبادتیں کرتے ہیں اور بے تحاشا خرچ کرتے ہیں فوت ہو گیا آج تیچا دیگے پکڑیں آج ساتواں دیگیں پکڑیں آج دسواں جناب خوب علماء جمع ہے دیگے پکڑیں آج بیسواں ہے پھر چالیسواں ہے پھر سال کے سال برسی ہے خرچ ہو رہے ہیں پکوان پکڑے ہیں لیکن یہ تیچا دسواں اور ساتواں بیسواں چالیسواں برسی یہ تمام کی تمام بدھات ہے خرافات ہیں جو اللہ کا کے پیغمبر من کے منحض اور آپ کی سننے سے ثابت نہیں مانا عمل ہے محنت ہے لیکن عمل کی احساس علم صحیح قائم نہیں یہ عیسائیت وہ ٹکرے پیش تحاشا مارتے محنتیں کرتے ریاستیں کرتے عبادتیں کرتے لیکن ان کے سارے عمل اور جدوجہد کی بنیاد ان کی اپنی رائے تھی اپنی پسند تھی اپنی سوچ تھی نہ کہ اللہ کی وحی اور نہ کہ اللہ کا علم نہ کہ قرآن و حدیث دو مخالف منہ منحج، ایک منہج یہ ہو دوسرا منہجارا اگر ان دو کو سمجھ لیں تو منہج حق جو ہے سرات مستقیم اور واضح ہو جائے گا اور نکھر جائے گا ذرات مستقیم کیا ہے منہج حق کیا ہے جس کی بنیاد دو چیزوں پر قائم ہے ایک علم صحیح دوسرا عمل اس علم کے مطابق عمل علم صحیح کیا ہے کتاب و سنت قرآن حدیث بات بڑی بات ہے علم صحیح ہو اور اس کی احساس بھی عمل ہو یہ سرات مستقیم بالکل سیدھا سادھا پروگرام دو الفاظ میں ایک حقیقت سامنے آ گئی اب اگر اس راستے کو سمجھ لو گے کہ پرورتگار فراط مستقیم پر ہے سرات مستقیم کے یہ اصول ہیں یہ بنیادیں ہیں تو اپنے آپ کو ڈال لو اس چلا دو چلا گے ڈال لو گے اسی پر پروردگار ملے گا تمہیں پکڑ دے گا تمہیں سہارا دے گا ایسا سہارا دے گا کہ ہر چیز روشن المنور بالکل واضح جنمت کا راستہ واضح فرمایا کہ اللہ ولی اللہ ظلمات عزم نور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا دوست ہے ولی جنہوں نے منحج کو پہچانا اپنے آپ کو اس پہ ڈال دی اور چلا دی اللہ ان کا دوست ہے اب دوستی کا حقیم عطا کرے گا غرومات عید الور ان کو تاریکیوں اور اندھیروں سے نکال کر نور کی طرف منتقل کر دے گا اب ان کے منج میں ان کی عقیدے میں ان کی فکر میں سیاست میں خلق میں معیشت میں معاشرت میں کوئی تاریکی نہیں ہوگی کوئی جھول نہیں ہوگا انہیں ہر چیز واضح نظر آئے گی کیونکہ اللہ رب عصد انہیں ظلمات سے نکال کر نور کی طرف منتقل کر دے گا اس کا مانا ظلمات کے راستے بہت تبھی اس کو جمع کسی کا ذکر کیا کہ تاریخیوں سے نکالے گا اور حق کا راستہ ایک ہے تبھی نور بسی واحد ذکر کیا حق ایک ہے نور ایک ہے تاریخیاں بے شمار گمراہی کے راستے بے شمار لوگوں نے مختلف نام رکھے ہوئے مختلف حلقوں میں بٹے ہوئے مختلف گروہوں میں تقسیم ہے کیونکہ گمراہی کے راستے مختلف ہیں تاریخیاں مختلف ہیں ظلمات مختلف ہیں لیکن حق کا راستہ اور نور ایک ہی اللہ نور تعالیٰ فرما دے گا ہر چیز منفر ہوگی بادل چھٹ جائیں گے تاریکیاں ختم ہو جائیں گی ہر چیز اس کی آنکھیں اس کے کان اس کا دل اس کی زبان ہر چیز میں نور ہی نور جناب محمد الرسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے بعد سنتوں کے بعد لیٹتے اور دائیں کروٹ لیٹ کر کچھ پڑھتے وہ کیا پڑھتے اللہ سے کیا مانتے اللہ سے نور مانگتے کیونکہ نور حقیقت میں احساس ہے علم نافے کی اور امن سالے کی علم صحیح اور عمل صحیح اسی نور پر قائم اللہ میرے کانوں میں نورت فرما دے میری زبان میں نورت آ فرما, نور فرما, نور فرما دے یعنی سوچوں تو حق سوچوں سنوں تو حق سنوں بولوں تو حق بولوں دیکھوں تو حق دیکھو نور ہی میرے آگے نور ہو میرے پیچھے نور ہو دائیں نور ہو بائیں نور ہو اوپر نور ہو نیچے نور ہو بلکہ بعد حدیث میں بجگل نور یا اللہ میرے بال میں نور عطا فرما دے میری ہڈیوں میں نور عطا فرما دے اور میری ہڈیوں کے گوتے میں نور عطا فرما دے اللہ آمنوا. نور نور اللہ ولی اللہ نور جنہوں نے اس راہ پر اپنے آگ کو چلایا سراتِ مستقیم پر منازِ حق پر یہودیت سے دور ہو جائے عیسائیت سے دور ہو جائے جس کے علم کی اساس اللہ کی وحی ہو اور عمل کی اساس وہ علمِ نافع اور اللہ کی وحی ہو فرمایا کہ اللہ ان کا دوست بن جائے گا ان کو تاریخیوں سے نکال کر نور میں منتقل کر دے گا لیکن وَاللَّذِينَ كَفَرُ اَوْلِيَاهُمَ يُخْرِجُونَ من يُخْرِجُونَهُمِنَ الن جنہوں نے کفر کیا انکار کیا اس خط مستقیم کا انکار کیا اس مرحج صافی کا انکار کیا ان کے دوست مختلف تاغوت ہوں گے ان کی دوستی تاغوتوں سے جڑ جائے گی وہ اللہ کی دوستی سے معروف ہوگی اللہ تو ملتا سات مستقیم کو انہوں نے فرات مستقیم کو چھوڑ دیا اور دائیں بائیں پھر گئے اب وہ تباہی ان کے دوست ہیں اور وہ تواحید کیا کریں گے یو خرجون ہوں نور ان کو نور سے نکالیں گے ظلمات کی طرف جائیں گے تاریکیاں ہی تاریخ شگو کو شبہات آرا تاریخیاں اندھیرے جول کبھی ان پر حق وادے نہیں ہوگا کبھی وادے نہیں کبھی وادے نہیں ہوگا اسی لیے فرشتے کہ ہم قبر میں سوال کریں گے من رب ماں دینو من نبی کچھ لوگ کہیں گے رب اللہ میرا رب اللہ ہے میرا دین اسلام ہے میرا نبی محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم فرشتے کہیں گے عدل یقین وہ وعلی وعلی شاباش تو یقین پر تھا پوری زندگی یقین پر قائم رہا تیری موت بھی یقین پر آئی اور قیامت کے دن تو اسی یقین پہ اٹھایا جائے گا اور پرور کے سامنے پیش ہو اور کچھ لوگ کہیں گے لا دادری لا حدری میں نہیں جانتا میں نہیں جانتا میں نہیں جانتا میں کیوں نہیں جانتا اس کی علت بڑا یہ ہے کہ سمے تو نہ میں تو لوگوں کو سنتا لوگ باتیں کرتے کوئی کچھ ہانک رہا ہے کوئی کچھ کہہ رہا ہے کوئی کچھ بول رہا ہے کوئی کچھ لکھ رہا ہے میں میری ساری توجہ لوگوں پر تھی اس اللہ کی وہیں پر نہیں تھی لوگوں پر تھی لوگ کیا زیادہ لوگ کی طرف فلاں کا کیا فتو ہے کی کیا رائے میں تو لوگوں کی باتیں سنتا جو بات لوگ کرتے میں بھی وہی معلوم نہیں ہے میرا رب کون ہے میرا دین کیا ہے میرا نبی کون ہے فرشتہ کہیں گے تیری پوری زندگی شگو کو شبہات میں گزرے یقین تو اس کو ملتا ہے جس کا تکیہ اللہ کا کلام ہو اللہ کی وحی ہو جس کا اتقاع علم صحیح ہو اسے یقین ملتا ہے اور جو لوگوں کی باتیں سنی فلان کیا کہتا ہے فلان کیا بولتا ہے فلاں کا کیا, کیا قول ہے کا کیا فتویٰ فلان کی کیا ہے فرما کہ وہ ہمیشہ شک پر قائم رہے گا اسے کبھی نور نہیں ملے گا یقین نہیں ملے گا فرشتے کہیں گے پوری زندگی تو شک پر رہا شک پہ مر گیا اور شک پہ تیرا حشر ہو مستقی راستے سارے واضح ہو چکے صحیح راستہ کیا ہے غلط راستے کیا ہے صحیح راستے کی بنیاد کیا ہے اور غلط راستوں کی بنیادیں کیا ہیں یہ سب چیزیں وعدے ہو اب بات صرف یہ ہے کہ اس حق کو سمجھ لو اور پہچانو اس کو اپنا لو اس پر عمل کرو اور اس کے دائیں بن جاؤ اس کتابت کو پیش کرو یہ سب سے بڑی ذمہ داری ہمارے اوپر ہم پر تائن کیونکہ اللہ تعالی نے سراط مستقیم منج حق کا فہم ہمیں عطا فرمائے باقی لوگوں کو معروم کر دیا تو پھر یہ ہماری ذمہ داری ہے ہم اس منج کے دائیں اس منج کو آگے کریں اس کو پیش کریں اس کو اپنائے اور اس پر عمل کریں ہماری جدوجہد کا حاصل مرج حق کو اثرات اس مستقیم اسی پر چلے اسی پر عمل کریں اسی کو سمجھائیں اسی کو سمجھیں اسی کو پیش کریں اسی کتابت کو عام کرے اور پوری زندگی اسی منہج صافی کے ساتھ تعلق میں گزارتا کیونکہ تعلق قائم ہو جائے گا تو پھر نبی اسلام کی دعا میدان میں نامیں آپ نے کی تھی ندر اللہ عمران سمیا مخالتی اے اللہ اس شخص کے چہرے کو تر کر دینا جو صرف میری باتیں سنتا ہے صرف میری باتیں کہ اللہ کے پیغمبر نے کیا فرمایا اللہ کے پیغمبر کی کیا حدیث ہے اللہ کے پیغمبر کی کیا سنت ہے اس کی تمام تر توجہ میری حدیث پر میری سنت پر میری باتوں کو سنتا ہے میری حدیثوں کو سنتا ہے ان کی حفاظت کرتا ہے ان کو یاد بھی کرتا ہے ان پہ امر بھی کرتا ہے تم کما سمیا جیسے سنتا ہے بیسے آگے پہنچا دیتا ہے یا اللہ جو شخص اس مرح کا حامل ہے اس کے چہرے کو دنیا اور آخرت میں تر و فرما دینا اور جو اس مرح کا حامل نہیں ہے اس کا چہرہ کسی شادابی اور تر تازگی کا مستحق نہیں اس لیے طبیعت و وجود قیامت کے دن دو طرح کے چہرے ہوں گے ایک روشن چہرے دوسرے سیاہ چہرے مسعود فرماتے ہیں طبیز و وجود اے وجود اہل سنت اور تصوت و وجود اے وجود اہل البدہ یہ قیامت کے دن چہرے روشن ہو گئے کن کے ان کے جنہوں نے اللہ کے پیغمبر کی سنت کو اپنا لیا کھام لیا اس پر آئم ہو گئے اور اس کی کو عام کرتے رہے اور قیامت کے دن بہت سے چہرے سیاہ ہوں گے یہ کون ہے اے اہل البدہ اہل بدہ جنہوں نے اللہ کی بہین کو چھوڑ کر بداعت کا راستہ شو و شبہات کا راستہ اور لوگوں کی باتوں کو سننے کا راستہ اپنا لیا بٹکتے رہیں گے اور شک میں قائم رہیں گے اور کبھی ان کو راہ راست حاصل نہیں ہوگا تو اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس منہج صافی سراط مستقیم حت مستقیم کو پہچانے اور پوری زندگی اس پر قائم رہیں اللہ تعالی ہمارا خاتمہ بھی سرات مستقیم پر فرما اور وہ منع ہے جو بادل ہیں گمراہی کے ہیں اور اپنا کے غذب کے ہیں اللہ تعالی ہمیں ان تمام مناہی سے اور تمام پروگراموں سے بچا کر رکھے اور محفوظ رکھے اقول اقولہ بخر اللہ علیہ ولکم بخر الحمد اللہ